يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط وأنتم لا تشعرون اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے باز باز کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تم اس کا احساس بھی نہ کر سکو گے. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں تو اتنی اونچی آواز سے نہ بولیں کہ ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکاریں جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں بلکہ نہایت معدبانہ طور پر دھیمی آواز میں اس طرح پکاریں جس طرح نہایت معزم و محترم اور صاحب حیبت انسان کو پکارا جا سکتا ہے اس لیے کہ آپ کی شان میں ادنا گستاخی اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے اور ایسا کرنے والے کے سارے نیکامال غیر شعوری طور پر ضائع ہو سکتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس آیت کے پیش نظر مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر جمیل آئے یا آپ کا کوئی حکم یا کوئی حدیث بیان کی جائے تو ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے آپ کی شان میں ادنا گستاخی بھی نہ ہونے پائے آپ کی حدیث پر کسی دوسرے کے قول کو مقدم نہ کیا جائے چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو حاکم نے صحیح سند کے ساتھ ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے میں جب تک زندہ رہوں گا آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کروں گا حاکم نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور حافظ ذہبی نے ان کی تائید کی ہے اور بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شماس نے کہا جن کی آواز اونچی تھی کہ میری ہی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی تھی میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں اہل جہنم میں سے ہوں اور محضون مغموم اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے صاحبہ اکرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اہل جنت میں سے ہیں چنانچہ وہ یمامہ میں مرتد ہونے والوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مارے گئے